لا رہے ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں ها مَن اس ہاؤ لائے کی زمین جو ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے ایک تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انہی اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ ایک تو یہ پہلے سے اس کتاب کے ماننے والے تھے اس لیے کہ اس کتاب کی پیشن گوئی ان کی اپنی کتاب میں موجود تھی اور ان میں سے اب وہ لوگ بھی ہیں جستا جستا, جستا جو ایک, ایک کر کے ایمان لا رہے ہیں اس کتاب پر اور ایک راج اس کا میرے نزدیک جو زیادہ راج ہے وہ یہ ہے کہ ہا ا کی زمیر یہاں جا رہی ہے اہل مکہ کی طرف کہ یہ جو قرآن ہے محمد ہم نے آپ پر نازر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ پہلے سے صاحب کتاب ہیں وہ بھی اس پر ایمان لارے ہیں اور ان لوگوں میں سے کہ جو کسی کتاب کے جاننے والے نہیں تھے یہ امی لوگ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا بھی رواج نہیں تھا کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی کوئی شریعت ان کے پاس نہیں تھی وہ من ہا میو مین ان میں سے بھی وہ ہیں کہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ ماں یہادوں میں آیات اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے مگر صرف وہ جو ناشک ہیں جو ہر درمی پر اتر آئے جو اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں دل گواہی دے, دے کے بات حق ہے گویا کہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے ہو گیا اور پھر بھی وہ کفر پر اور انکار پر اڑے رہے وہ ماں یا میں میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ قصص میں جس کا میں نے حوالہ پچھلی رشست میں بھی دیا تھا وہاں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے اللہ دین آتنا کتاب قبل ہی ہوم یقیناً وہ لوگ بھی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس کتاب یعنی قرآن سے قبل وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں ویزا یوتلا علیہم کالو آمن بھی ان الحق کو من ربنا دینا ان من کنام قبل ہی مسلمین اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ پکار اٹھتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے یقینا یہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں بہت اہم یہ نقطہ قرآن کے نزول سے پہلے عیسائی جو ہے وہی تو مسلمان تھے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے ماننے والے انہی کی رسالت کا دور ابھی چلا آ رہا ہے تو ان نام پرنام ان قبل ہی مسلم ہم پہلے سے مسلمان ہیں اور اب جبکہ یہ نئی کتاب آ ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں اسی لیے فرمایا اے کا یو تونا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اجر دیا جائے گا دگنا دو مرتبہ بما مار پھر یہ لفظ آ بہت اہم اور اسی جامع مفہوم کے اندر بس سبب اس کے انہوں نے صبر کیا صبر کس بات پر کیا سبر عدل حق حق پر قائم رہے جمے رہے اور حق کے تصدیق کے اوپر کمر بستہ رہے حق جیسے سامنے آیا بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ہم سے بازی لے گئے ہمیں اب ان کے تابع ہونا پڑے گا اب ان کی بات ماننی پڑے گی تو جن لوگوں کے اندر صبر کا وصف ہوتا ہے کہ وہ حق پر جمے رہے حق پر ڈٹے رہے چاہے وہ قول جو ہے خود ان کے اپنے خلاف جا رہا ہو ان کی اپنی حیثیت جو ہے اس میں کمی آ رہی ہو اہل کتاب میں سے جو علماء تھے یہود کے ان کی سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی تھی کہ حضور پر ایمان لاتے تھے تو ان کی سیادت چودراہٹ ان کی جو حیثیت مسلم تھی وہ ختم ہو رہی اب انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی جبکہ اس سے پہلے ان کے ہاتھ چومے جا رہے تھے لوگ ان کے قائد تھے فتوے ان سے پوچھتے تھے ان سے جا کر اپنے مقدمات فیصل کراتے تھے ان کا تو مدینہ منورہ کے اندر گویا کہ انہیں ایک ایسی حیثیت حاصل تھی چونکہ جو اوس اور کے قبیلے وہاں آباد تھے وہ وہی امی عرب تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی علم ہے جبکہ اہل کتاب یہود ان کے علماء ان کا روب تھا ان کی بڑی ڈھوس جمی ہوئی تھی اب وہ اس حیثیت کی قربانی دینے کے لیے اپنے انا کا اشار کرنے کے لیے اپنی سیادت اور چودراہٹ کے اس منصب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اس کے باوجود کہ ایسے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے یارفون ہوں کما یارفون اب ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں اس کے برعکس جو بھی ان کے اندر جو حقیقت کے ماننے والے اور جن کے اندر کے وہ دائیا اور وہ وص موجود تھا کہ حق کو قبول کریں ان کی بات یہاں آئی ہے سورہ قصص کی آیات ہے الزین آ الکتاب امن قبل ہی ہم بہی یو من ان نہقوں ربنا ان نہ مسلمین کا یو تو ما صبر ابل حسن ات اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہ وہی مفہوم آ چکا ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے پہلے حصے کے آخری درس میں ادفا یا آسن اگر تمہارے اوپر کو زیادتی ہو رہی ہو تو تم دفاع کرو اس طور سے جو انتہائی اچھا ہو خوشنوبی سے مدافعت کرو جیسے جدال بل ہے بلتی احسن ایسے ہی دفاع بلتی احسن یہاں بھی وہی ہے ید رعون بل حسن ات سی ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ویزا سمے الغوا رضوان یہ آج جو ہے پچھلے نشس میں میں بیان کر چکا ہوں جب انہوں نے وہ لغ بات سنی اہل مکہ نے جب استحزا کیا تمسکر اڑایا مذاق کیا فکرے چس کرنے شروع کیے قالوا لنا والم آ مالحکم آ عن انہوں نے اس سے ہیراس کیا ادھر التفات ہی نہیں کیا سنی ان سنی کر دی اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں آپ کے لیے آپ کے امال ہیں ہمیں ہمارے اعمال مبارک آپ کو آپ کے اعمال مبارک سلام الملانگل جاہلی آپ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی اور اسلام کی توفیق تھا فرمائے اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے تو یہ انداز ہے یہاں بھی وہ قزال کا انزل نا التاب فل نزین آ تین کتاب یو من و منہا یوم و ما یج و میں آیات نافرول اب اس کے بعد چند آیات میں رو سخن جو ہے اب مشرقین مکہ کی طرف مڑ رہا ہے یہ تین آیات تو مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل تھی انہیں ہدایات دی گئی ان حالات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے خود اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے قطل ما کمن الکتاب واقع انصلاح ان سلا تنہا الفاشاہ ول منکر وزیک اللہ اکبر یہ تمویا کہ اہتمام کرو تعلق میں اللہ کو مضبوط رکھنے کا دعوت کا یہ اسلوب اختیار کرو جو ان آیات میں سامنے آ گیا اب دیکھیے رخ جو ہے وہ ہے مشرقین مکہ کی طرف بظاہر خطاب حضور سے ہے وماک ان کا تتلوم ان قبل ہی من کتاب اے نبی آپ قبل ہی سے مراد قبل حاضر قرآن اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں سنائی دے جیسے کہ یہ میں بلا تشوی عرض کر رہا ہوں شاعر ہوتا ہے تو وہ شاعر مجتے مجتے مجتا ہے شروع میں مشق کرتا ہے کہیں اصلاح لیتا ہے کہیں کسی کو سناتا ہے ہوتے ہوتے کادر الکلام بھی ہو جاتا لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کوئی مشق کی نہیں کبھی وہ کھڑے ہو کر خطبہ انہوں نے تمہیں نہیں دیا کبھی کوئی کلام موضوع کر کے تمہیں نہیں سنایا کبھی جو ہے کس طور سے کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سنائی وباک ان کا تتلوم ان قبل ہی من خطاب ان کتاب ان کتاب حضور سے ان کی طرف ہے کہ ذرا غور کرو عقل کے اندھو کس بات پہ انکار کر رہے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ کسی کتاب کے پڑھنے والے تھے ولا خود تو کا نہ ہی آپ کوئی کتاب لکھتے تھے اپنے داہنے ہاتھ سے یعنی جسے ہم کہتے لکھنا پڑھنا یہ لکھنا پڑھنا آپ کا شغل تھا ہی نہیں آپ کا تو پورا بچپن ان لوگوں کے علم میں ہے مکے والوں سے اوجل تو نہیں ہے آپ کے وہ چالیس برس کے جو آپ نے ان کے ماں بہن گزارے ہیں وہی کے آغاز سے قبل آپ کی پوری شخصیت پوری زندگی ان کے سامنے ہے آپ بالکل بچپن میں بھی بھیڑے بھی بکریاں چرایا کرتے تھے ان کو معلوم ہے پھر آپ نے کاروبار شروع کیا ہے وہ بھی سب ان کے سامنے ہے کبھی کوئی خطبہ شعر شاعری خطابت کوئی اس طرح کا کوئی مشغلہ کوئی ان کے ساتھ دلچسپی کوئی خطیبوں کی مجلس میں بیٹھنا کوئی شعرا کی مجلسوں میں بیٹھنا سرے سے کوئی آپ کے روز کا یہ نقشہ رہا ہی نہیں وماکن تتلو من قبل ہی من کتابن ولا تخت تو بے یمی کا اگر ایسا ہوتا تب تو شک کی گنجائش پیدا ہو جاتی ان ابتال کرنے والوں کو ابتال مبتلون اس میں فائل ہے ابتال سے کسی شے کو باطل قرار دینے والا مبتل ہے یہ جو باطل قرار دے رہے قرآن کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے آپ نے خود گھڑ لیا ہے آپ نے خود موضوع کیا ہے یہ آپ کی کمپوزیشن ہے یا یہ کہ آپ نے کہیں کسی اور سے سن سنا کر جو ہے ہم پر ڈھونس شروع کر دی ہے اگر آپ کا کوئی ایسا شغل رہا ہوتا اپنے لکھنے پڑھنے کی کوئی جو ہے آپ کی مشغولیت رہی ہوتی تو ان کو شک کرنے کا کوئی حق حاصل تھا شک کرنے کا کوئی موقع تھا کوئی بنیاد تھی کوئی جواز تھا بل ہوا یا تم فی سدور ندی نہ یہ بل اب اس کی نفی ہو رہی ہے ایسا تو ہے نہیں بالکل یہ صورت حال تو تھی ہی نہیں اصل حقیقت کیا ہے یہ تو آیات بینات ہے یہ قرآن مجید آیات بینات پر مشتمل ہے فی صدور لذینہ ات العلم جو ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے اب یہاں دونوں مفہ میں نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ جو اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کی توثیق کر رہے ہیں گویا کہ یہ قرآن مجید ان کے ان تمام سابقہ جو ان کی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے یہ چیزیں ان کے سینوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور نمبر دو یہ کہ اس کی تعلیمات فطرت انسانی سے اتنی کامل مطابقت رکھتی کہ جن کے اندر بھی فہم ہے سمجھ ہے ادراک ہے شعور ہے انہیں یہ اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے گویا کہ ان کے اپنے اندر سے ان کے اپنے سینوں سے اس کی تائید اور توسیع جو ہے وہ برامد ہو رہی ہے بل ہو وایاتم بنا تم فیصدین اوت وما یجہد وے آیات نا علم اور ہماری نیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی کہ جو ثالم ہے ظلم پھر یہی دونوں معنی میں آ جائے گا ایک تو یہ کہ جو زیادتی پر اتر آئے جان بوجھ کر ہر درمی پر اتر آئے اور ایک وہ جو شرک میں مبتلا ہے اور اپنے شرک کی مدافعت کے لیے اس قرآن کی نفی کرنے پر وہ اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں اپنی اسی باطل کی حمیت کی وجہ سے قالو لا آیاتم رب بھی اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں یہ آیات سے مراد موجرات ایسے موجر حصی موجرے کے جو سابقہ امبیا کو دیے گئے ایسے موجرے کے جو آنکھوں سے نظر آئیں جس کا کہ سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ تفصیل کے ساتھ تسکرہ موجود ہے ان کا مطالبہ تھا کہ اس مکے کی سنزلاف زمین سے ہمارے دیکھتے دیکھتے کچھ چشمہ برامد کر دو دس جران ارد یمبو یا یہ کہ ایک ہوا باغ جو ہے تمہارے لیے دفتن چشم زدن میں مکے کے اندر پیدا ہو جائے یا سونے کا کوئی محل بنا کے دکھا دو یا ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور کتاب لے کر اترتے ہوئے ہمیں نظر آؤ ہم تب مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو اللہ کے رسول ماغ اللہ تو وہ کہتے تھے لولا انزل ان آیات من آیا اب اس اعتراض یا مطالبے کے دو جواب آ رہے ہیں نوٹ کیجئے پہلا کل ان نمل آیات اللہ و ان نما مبین آیات کل کی کل اللہ ہی کے پاس ہے یعنی اللہ کے اختیار میں ہے موجود اللہ دکھاتا رہا ہے کوئی رسول کوئی نبی اپنے اختیار سے نہیں دکھاتا رہا موجدہ اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے طبی قوانین کو توڑتا ہے پھاڑتا ہے اور اس میں سے اپنی قدرت خصوصی جو ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے حضرت ابوسا علیہ السلام کا عصا اس پر پڑا ہے اور سمندر پھٹ گیا ہے تب قانون ٹوٹا ہے اسی کو خرتے عادت کہتے وہ جو فزیکل لاز ہیں جو اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور طاقت اس سے بالا تر ہے کہ جس نے اس قانون کو معطل کیا ہے آگ جلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے نہیں جلایا ہے اس لیے کہ آگ میں جلانے کا وقف اللہ کا ودیت کرتا ہے اور اللہ نے جب چاہا اس آگ کے اندر سے اس وصف کو اور اس صفت کو سب کر لیا تو یہ اللہ کے اختیار میں میرے اختیار میں نہیں ہے وہاں ان نما آنا مبین اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں یہ نبوت کا اصل فنکشن ہے موجے دکھانے کے لیے نبی نہیں آیا کرتا نبی تو انذار کے لیے آتا ہے ہاں اللہ کا کرے جب چاہا جس نبی کو جس رسول کو جو چاہا موجدہ دے دیا اس کے ثبوت کے طور پر دلیل کے طور پر لیکن یہ ہے کہ اب میرے لیے اصل معاجہ یہ در حقیقت قرآن مجید ہے لہذا دوسرا جو ہے اب آ رہا ہے اوللم یکسہیم یہ دوسرا جواب ہے اوللم یکفہیم کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی انا انزلنا علیہ کل کتاب یتلا علیہ کہ نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرما دی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے ان نفیزا لڑ رحمت عمرہ لے قومی یومنون یقیناً اس میں رحمت ہے اس میں یاد دہانی ہے ذکرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے خواہش مند ہیں عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی فعل ارادہ فیل کے معنی میں آتا ہے یومنون جو ایمان لائیں یعنی ایمان لانا چاہیں جن کے دل میں ارادہ موجود ہو جو تعلیم حق ہو جو چاہتے ہوں ہدایت حاصل کرنا ان کو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے یاد دہانی سکرا ان کے اپنے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی اپنی فطرت کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں وفی انفسکو مفالاتوں سے تمہارے اپنے اندر تمہاری فطرت میں نشانیاں موجود ہیں توحید کی معاد کی لہذا کبھی جھانکو تو صحیح کبھی اپنے باطن میں جھانکو تو تمہیں وہ ساری نشانیاں نظر آ جائیں گی وہی چیزیں ہیں کہ جن کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ آیات بینات کی ہیں کہ فطرت انسانی میں جو گواہیاں جو شواہد موجود ہیں وہ اجاگر ہو کر انسان کے شعور کی سطح پر آ جائیں اب علم یکم انا ان کل کتاب کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل موجزہ قرآن حقیق ویسے دوسرے موجرات ہیں خرت عادت کے طور پر بے شمار چیزیں ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تھوڑا سا کھانا ہے بہت کثیر تعداد میں لوگ کفایت کر گیا لیکن موجدہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور موجدہ سب سے بڑا کسی رسول کا وہ ہوتا ہے جو مطالبے پر پیش کیا جائے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن اوٹنی برامد ہو جائے مان لیں گے تمہیں اللہ کا رسول اور حضرت صالح نے دعا کی اور وہ موجدہ انہیں اسی شکل میں دکھا دیا گیا نہ ماننے والے پھر بھی انہوں نے نہیں مانا مان کے نہیں لیا ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہ یہ ان کے مطالبے پر اور پھر یہ کہ ادعا کے ساتھ دعوے کے ساتھ جیسے کہ حضرت ابوسا علیہ السلام نے جب فرعن کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں پیش ہوئے ہیں تو وہاں دعوے کے ساتھ کہا گیا اب الاؤ یہ تو کم مبین چاہے میں کھلی نشانی لے آؤں تب بھی نہیں مانو گے تو اس نے کہا فاتح میں ہاں من تب اگر سچے ہو تو لاؤ کون سی نشانی ہے کون سا بولتا ہے تو دعوے کے ساتھ موجزے پیش کیے ہیں وہ دو دونوں موضے اصا کا موجزہ بھی ہے اور یعنی بیزا کا موجزہ بھی ہے دعوے کے ساتھ حضور نے صرف ایک موجزہ پیش کیا اور وہ قرآن ہے اسی لیے فرمایا گیا جی ہے یاسین ورقرآن الحکیم ان نقل المرسلین یاسین گواہ ہے یہ قرآن حکمت بھرا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول میں آپ کی رسالت کا ثبوت یہ قرآن حکیم آپ کا اصل موجہ یہ قرآن حکیم ول الحکیم گواہ ہے قسم ہے اس قرآن حکیم کی گواہ ہے یہ قرآن حکیم ان نقل اب گرسلیم مقصد جو ہے وہ یہ ہے ان نقل اب قسم جس پر کھائی گئی آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے قرآن گواہ ہے قرآن ثبوت ہے پھر یہی بات آئی ہے قاف ول قرآن المدین سواد ول ذکر حامیم والکتاب المبین قرآن ہے یہ گواہ ہے یہ دلیل ہے یہ آپ کی رسالت کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ ہے اصل معاوضہ پھر اس معوضے پر چیلنج کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں پوری کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ اگر تم سب لوگ لین جن والا یا میں قرآن لا یا تو میں ہی ولو کا نادو میں بادل اس قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے چاہے تمام جنس اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں اور جو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے کر لیں سورہ ہود میں کہا گیا دس سورتیں بنا لاؤ اس جیسی اگر دس سورتیں بھی بنا کر تم لے آؤ تو تمہیں کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ یہ انسان کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں سورہ یونس میں ایک سیڑھی اور نیچے اتر کر کہا گیا ایک سورت ہی بنا لاؤ اور اسی کی پھر دوبارہ جو ہے نہاد شاندار الفاظ میں پھر اس کو دوہرا کر جو ہے سورہ بکرا میں کہا گیا وہ ان کن تم فیر ہے بی مما نسل میں ودو شہدا کوئی لم تفالو و لم تفالو فتق النا رتی وقود الحاس وجارہ آخری اگر تم واقع تن کسی شک میں مبتلا ہو یہ بڑا پیارا انداز سورہ بقرہ کی اس آیت کا تیسرے روکوں کی آیت ہے یعنی اس میں بٹوین دی لائنس یہ بات کہی جا رہی ہے تمہیں شک نہیں ہے یہ صرف تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے ان کن تم فی رب مما نزل اللہ آبدنا فاتو بصورت مسلی ودو شہدا کو مند اللہ ان کن تم اگر تم سچے ہو تم اپنے شک میں بھی سچے نہیں ہو حقیقت میں تمہیں شک نہیں ہے لیکن یہ صرف تم ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہے عذر لنگ بنا رہے ہو اگر ہے تو کوشش تو کرو نا بلاؤ اپنے تمام گواہوں کو خطبہ کو شعرا کو بڑے بڑے ادبا تمہارے ہاں سب کو جمع کر لو سب سے مدد لے کر ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ اور یہ بات واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی ایک ایسی عظیم حقیقت ہے رسالت محمدی کے ثبوت میں اور میں سمجھتا ہوں کہ قدرت خدا بندی کا ضرور ہے کہ کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخصی کھڑا ہو جاتا جھوٹ موٹ کا ہی دعوے دار بن کر کھڑا ہو جاتا کہ یہ ہے کلام اب یہ تو پھر ڈسپیوٹ ہو گیا نا بلاؤ بٹھاؤ کچھ آپ کے منصفین ہو کچھ بڑے بڑے ادیب لوگ جمع ہو جائیں طے کریں کہ واقعہ یہ کلام جو فلاں پیش کر رہا ہے یہ قرآن کے کلام کے ہم بدن ہے کہ نہیں ہے کہ ایک نزا تو ہو گیا نا ایک جھگڑا تو ہو گیا ایک ڈسپیوٹ تو ہو گیا لیکن واقعہ یہ ہے اور یہ وہ درقی کا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے کلام الہی ہونے کا گویا کہ ان کے دلوں نے پورا پورا اقرار کر لیا تھا کہ کوئی شخص جھوٹ موٹ کو بھی دعوے بن کر کھڑا نہیں ہوا کہ یہ ہے کہ میں لے کر آیا ہوں ایک صورت میں دعوے دار ہوں اس کا کہ یہ قرآن مجید جیسی بلکہ اس سے افضل ہے اس سے بھی آلہ ہے تاریخ اس سے خالی ہے بلکہ. بہرحال ان دو جگہ سے جواب دیا گیا اس کا پہلی بات تو یہ کہ جو موجے تم مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں انمل آیا تو اند اللہ تو آئندما آنا نظیر مبین میرا جو اصل فرض منصبی ہے وہ خبردار کر دینا ہے میں خدائی کا دار نہیں ہوں میں رسالت کا دعو دار ہوں نبوت کاوے دار ہوں اور یہ موج دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں نمبر دو یہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے اے نبی اگر یہ واقعتاً طالب حق ہوں طالب ہدایت ہوں اگر واقعات یہ حق کو جاننا چاہے سمجھنا چاہے تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے ان نفیز رحمت عل و ذکر قومی یو من <يُبْنُون> یقیناً اس میں رحمت بھی ہے یاد دہانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں جن میں ارادہ ایمان موجود ہو جو حق کے تعلیم ہوں حق کے جویا اللہ تعالی ہمیں ان آیات مبارکہ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فرق العظیم و نفانی ویا